السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز، ان من من اللہ فلا مرکزی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 بكل بذعه ضلاله وبكل ضلاله في النار من يذل الله ورسوله فقد رشد وبهتدى بمن يعصي الله ورسوله فقد ضل بغراب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وانك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وفك العقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سجعد لہم الرحمن بدہ ماہ رمضان کے بعد تین مہینے حج کے شروع ہو چکے الحج و, اشور و معلومات حج کے کچھ مہینے ہیں جو معلوم ہیں اور یہ تین ہیں شوال ذکع اور ذی الحج کے ابتدائی ایام یہ ایک مسلسل نیکیوں کا موسم ہے اور ترتیب کچھ ایسی ہے یہ ماہر رمضان جو ہے اس میں آپ خوب عبادات کر کے قرآن کی تلاوت کر کے اور توبہ اور استغفار کر کے اور آخری راتوں کا احیاء کر کے اور شب قدر کی عبادت کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو کیونکہ رمضان کا مہینہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ بندوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دے یہ توبہ اور استخار کا مہینہ ہے اور پاک صاف ہو کر پھر اگلا موسم حج کا ہے اللہ کے گھر آ جاؤ ایک مکمل پاکیزگی کے ساتھ اور توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ تعالی سے ایک مکمل دوستی اور صلح کے ساتھ اللہ کے گھر آ جائے بلکہ شریعت نے رمضان کے مہینے ہی میں بندوں کو اللہ کے گھر آنے کی طاقت دے دی ہے نبیر اسلام کا فرمان ہے فی رمضان تعدل حجت رمضان کا عمرہ حج کے برابر ایک ترغیب ہے کہ رمضان ہی میں آ جاؤ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کیونکہ عمرہ یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی زیارت عمرہ کے ذریعے سب سے پہلے سب سے بڑی زیارت حاصل ہوتی ہے اور وہ بیت اللہ کی زیارت انسان تواف قدوم کرتا ہے کیونکہ پہلا عمل ہے عمرے کا تو اس سفر کا آغاز سب سے بڑی زیارت کے ساتھ ہے اور وہ زیارت اللہ کے گھر کی ہے بصورت طواف کیوں رمضان کی عبادات سے فارغ ہونے والوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کی دعوت دی گئی تاکہ پاک صاف ہو کر اللہ تعالی کے مہمان بن جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحجاج والعمار وفد اللہ تعاحم فاجا بس الوح فاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالی کا وفد ہیں یعنی شاہی مہمان وفد جس کی جمع وفود ہے اس جماعت کو بولتے ہیں جو شاہی مہمان ہو اور بادشاہ کی دعوت پر اس کے پاس آئے ہوں عمرہ کرنے والے حج کرنے والے اللہ تعالی کے مہمان ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ اور احکم الحاق مین اور یہ ایک عظیم مہمان نوازی ہے اور کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں خاجا وہ اللہ نے انہیں اپنے گھر بلایا اور وہ آ گیا جو ان کی ڈیوٹی تھی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی انہوں نے اسے قبول کر لیا اور بڑی دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے گھر پہنچ گئے اب ان حاجیوں کی باری ہے شاہجہ فائفہ ابھی اللہ تعالی سے جو چیز بھی مانگیں گے اللہ ان کو عطا کرے گا کیونکہ ان کا اللہ کے گھر میں پہنچنا اللہ تعالی کے بلانے سے ہے کہ باقاعدہ دعوت نامہ ان کی طرف بھیجا گیا اور یہ پہنچ گئے اب یہ جو بھی سوال کریں گے اللہ تعالی ادا فرمائے گا اور دے گا یہ ایک عجیب تعلق ہے یہ شریعت کی سماحت ہے یہ عظیم الشان عبادات کے موسم اکٹھے کر دیے اور ہمیں عطا فرما دی جو کہ نیکیوں کی فصلیں بہار ہیں اور یہ تین مہینے حج کے مہینے جن لوگوں نے بھی اس سال حج کا ارادہ کیا ہے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو توفیق دے اور اس سفر کو قبول فرما لے وہ لوگ اپنے اس سفر کی عظمت کو اور تقدس کو پہچانیں کچھ چیزیں ہیں جو سفر سے پہلے دیکھنی ضروری ہیں نمبر ایک عقیدہ حجاج کے کو معلوم ہونا چاہیے عقیدے کی صحت حج کی قبولیت کے لیے شرط ہے اگر کسی حاجی میں شرک ہے یا اس کے عمل یا عقیدے میں بدعت کی آمیزش ہے تو اس کا یہ سارا سفر مردود ہے اور عند اللہ قابل قبول نہیں بلا قدم وہ ہے عید کا وحید اشرف اور احمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو میں بھی تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا اصول اصول ہے اور قانون قانون ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حبیب اللہ کا لقب ملا ہے اللہ کے پیارے خلیل اللہ کا لقب ملا ہے اللہ کا ایسا دوست جس کی دوستی میں کوئی قدل نہ ہو مگر اصول اصول ہے اس تمام تر پیار اور محبت کے باوجود اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو سارے اعمال رائے گا جائیں گے اور یہ نبوت کا منصب چھین لیا جائے گا غور کریں پھر میرا اور آپ کا کیا مقام اگر ہم اس سفر پر روانہ ہو جائیں اپنے عقیدے پر نظر ثانی کے بغیر ہی شرف یا بدرت کی آمیزش اس عمل کو برباد کر دے گی یہ عمل یقیناً ایک کٹھن عمل امر مومین فرماتی ہے کہ ہم نے رسول رسود العصن سے عرض کیا کہ جہاد افسد المال ہے ایک انتہائی قیمتی عمل ہے تو ہمیں بھی جہاد کی اجازت ہونی چاہیے ہم بھی میدان جہاد میں جائیں اور مشرقین اور کفار کے خلاف لڑیں اور قتال کریں رسول اللہ سب نے اشاد رمایا کہ تمہارا افطر جہاد حج ہے تم اگر حج ہی کر سکو یہ بہترین جہاد ہے کیونکہ حج بھی ایک پر مشقت سفر ہے دنیا کا طویل ترین سفر حج کا سفر قرار پایا ہے کہ لوگ کونے کونے سے دنیا کے کونے کونے سے اطراف و اگناف سے اللہ کے گھر کا قصد کرتے ہیں مدارک و تنظیل میں محمد ابن یاسین نامی ایک محدث ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے ایک بہت ہی ایک سے بزرگ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کا جی چاہ ان سے تعارف حاصل ہو اور ان سے اللہ کے لیے محبت کی جائے باتوں باتوں میں جب یہ پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اس بزرگ نے جواب دیا کہ یہ جب میں گھر سے نکلا سر اور داڑھی کے بال کالے تھے اب یہ سارے بال سفید ہو چکے یہاں پہنچتے پہنچتے یہ طویل ترین سفر ہوتا ہے اور مشتر سفر ہے تو اس سفر کو کارآمد بنانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے عقیدے پر نظر ثانی اس کے بعد اپنے نفس کے ساتھ جہاد پاپی نفس انسان کو شہرت پسندی اور ریاکاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان کے اندر موجود جن شیتان یجری انسان مجردمی شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے وہ بھی اندر موجود اور پھر یہ نفس امارا اور یہ پاپی نفس جو اس عظیم نیکی پر انسان کو ریاکاری کاری شہرت پسندی پر مجبور کرتا ہے اور بہت سے لوگ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم حج کر کے لوٹیں ایک جمے غفیر ہمارا استقبال کریں اور دنیا حاجی حاجی کہے حاجی صاحب آگے حاجی صاحب کیونکہ ریا کاری کی ایک صورت پیارے برمبر محمد رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی حج کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے اللہ حجتا حج اتن لاریہ ولا سب یا اللہ ایسا حج کرا دے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو اور کوئی شہرت نہ ہو ہم شہرت کے بھوکے نہیں ہیں کہ دنیا ہمیں حاجی صاحب کہہ کر بگا رہے ہیں بس اخلاص ادا فرما دے یہ عمل تیری ردا کے لیے خالص یعنی محمد الرسود اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اخلاص کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے ہیں یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے اور اپنے نفس سے لڑنا چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المجاہد من جاہد نفسا حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے وہ مجاہد نہیں ہے جو میدان جہاد میں دشمنوں کے پشتوں سے پشتیں لگا دیں اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں مگر ریاکاری کے ساتھ اور شجاعت کی شہرت کی بھوک کے ساتھ دشمنوں کو بچھاڑنے میں کامیاب ہو گیا اپنے نفس کو بچھاڑنے میں ٹوٹل ناکام اگر ریاکاری ہے تو مجاہد نہیں مجاہد وہ ہے جو پہلے اپنے نفس کو بچھاڑ دے اس کو شکست فاش دے دے اور جو ریا کاری کے پیدا ہو رہے ہیں انہیں کچل ڈالے اور اپنے اس نفس کو اخلاص سے بھر دے تقوا سے بھر دے اللہ تعالیٰ کی انابت سے بھر دے قیامت کا دن ہوگا اللہ رب رزت کچھ لوگوں کو پکارے گا او حلب راہون ادہ من راہ تم ہو ریا نیکیوں کے ڈھیر لے کر کھڑے ہو مگر تم نے یہ نیکیاں ریاکاری کے ساتھ کی تھی جنہیں دکھانے کے لیے کی تھی ان کے پاس چلے جاؤ کچھ ملتا ہے تو لے لو میرے پاس کچھ نہیں و قدیم نہ علامہ عامل میرا عامل ہے فجال نہ وہ جو نیکیاں انہوں نے انہیں کی ہوں گی انہیں ایک ہی پھونک سے اڑا دیا جائے گا بتا لوں معلوم یہ بولوں یا تصول وہ خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس بے تحاشا ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا ساری نیکی حبام منصورہ بن گئی اس ریا کاری کی بنا پر تو سفر حج میں جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس تعلق سے اپنے آپ کو چیک کریں اخلاص کی حفاظت تین مرحلوں کے ساتھ ہے حج سے قبل حج کے دوران اور حج کے بعد یہ بات ہر نیکی کے لیے اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اخلاص کی حفاظت نماز سے قبل بھی ہے نماز کے دوران بھی ہے اور نماز کے بعد بھی ہے آپ صدقہ دے رہے ہیں تو اخلاص کی حفاظت صدقہ دینے سے قبل بھی ہے اور صدقہ دینے کے دوران بھی ہے اور صدقہ دینے کے بعد بھی آپ احتکاف کر رہے تو اخلاص کی حفاظت احتکاف سے قبل بھی ہے احتکاف کے دوران بھی ہے اور احتکاف کے بعد بھی ہے یہ تینوں مرحلے ہر نیکی کے ساتھ منسلک ہے ہر نیکی کے ساتھ نیکی سے قبل کیا ہے آپ ارادہ کر چکے فلاں نیکی کرنی ہے اب دنیا والوں کے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا اس سال حج کا ارادہ ہے اور نیت ریاکاری کی ہو تو پھر آپ کا یہ عمل اس نیت کے بگاڑ کی بنا پر کسی قبولیت کے لائق نہیں ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو اس نیت کو سائل کرنے کی کوشش کرو یہ شیطان کا حملہ ہے شیطان کو پسپا کرنے کی کوشش کرو اسے پچھاڑ ڈالو تاکہ یہ نیکی قابل قبول بن سکے دوران حج میں کوئی نیا نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو اگر ریاکاری کی نیت آنا چاہے تو اس کو دفاع کرنے کی کوشش کرو اور یہ حقیقی مجاہدہ ہے اخلاص کا اجر بھی ہوگا اور مجاہدے کا ثواب بھی ملے گا کہ یہ بندہ کس قدر مخلص ہے اور لڑنا شیطان مردود سے اور اپنے پاپی نفس سے اور اس کو اخلاص پر آمادہ کر رہا ہے اس کوشش کا اجر ملے گا اور حج کے بعد اخلاص کی حفاظت یوں سمجھو کہ نیکی کے چوکی دار ونجب ایسا نہ ہو کہ حج کر لینے کے بعد ریاکاری کی نیت سے یہ نیکی بیان کرنا شروع کر دو بتانا شروع کر دو بلکہ تاحیات اس نیکی کے چوکیدار ونجب اور اس کی حفاظت کرو دین اسلام میں یہ ایک مشکل امر ہے اور وہ اخلاص کی حفاظت ہے. باقی ہر عمل آسان ہے لڑنا اور مرنا اور مارنا آسان ہے زکوٰۃ آسان ہے روزہ آسان ہے حج آسان ہے میدان جہاد میں زخمی ہونا آسان ہے. حتیٰ کہ شہید ہونا آسان ہے. لیکن اخلاص کی حفاظت مشکل ہے کیونکہ یہ حفاظت ہے. یہ ذمہ داری بندے پر تا حیات عائد ہو جاتی تبھی تو کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال بھول جاؤ اس کو اس نیکی کو فراموش کر ڈالو تاکہ کسی کے سامنے فکر کرنے کا موقع ہی نہ ملے یہ ایک حاجی کی ضرورت ہے کہ اس سفر سے قبل اپنے اخلاص کی حفاظت کرے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے مکمل تقوی اور اخلاص کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرے اسی اخلاص پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ سے ایسے حج کی دعا کرتا رہے جو ریاکاری سے باک ہو جیسا کہ محمد الرسود السلم کی دعا اللہم لا ریا اللہ محجن کہ اللہ ایسا حج کرا دے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو اور کوئی شہرت پسندی کا دخل نہ ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ جس نفقے سے حج کر رہے ہو اسے بھی دیکھو اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے کیونکہ جو عبادت حرام کی بنیاد پر قائم ہو وہ بھی عند اللہ مردود ہے راج الصفر اشحض اکبر یم تو یزحی و یقول یارب یا رب نبیر اسلام کا فرمان سی مسلم کی حدیث ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے لمبا سفر یہ اشارہ حج کے سفر کی طرف دنیا میں سب سے طویل سفر حج کا سفر ہی ہے تو اشارہ حج کے سفر کی طرف اش پر اور اس کا سر بھی خاک آلود ہے اور پاؤں بھی گرد و غبار سے اٹے پڑے اشارہ عرفات کے میدان کی طرف بہترین مقام مسافر بھی ہے حاجی بھی ہے محرم بھی ہے اور عرفات کے میدان میں بھی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاد رمایا اللہ تعالی عرفات والوں کے بہت قریب آ جاتا ہے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم سے آزادی بندوں کو عرفات کے میدان میں ملتی ہے یہ ایک عظیم مقام یہ شخص سفر کرتے کرتے بالآخر عرفات کے میدان میں پہنچ چکا سر خواہ کا لود اور پاؤں بھی خا کا لود ہے اور یہ بڑی قیمتی حالت ہے فرما کے مقبرت قدم دن فیص حبی دلہ النار اس بندے کے دو قدم اللہ کی راہ میں خواہ کا لود ہو جائیں اور گرد و غبار سے بھر جائیں ان دو قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی کتنی فضیلتیں اکٹھی ہو چکی اور یہ مدعو یہ اب یہ میدان عرفات میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں. ہاتھ پھیلا کر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ, اللہ کے سامنے بندہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اللہ تعالی کو ان کو خالی اٹھاتے ہوئے شرم آتی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ شرماتا ہے ان ہاتھوں کو رد کر دینے سے اور خالد اٹھا دینے سے اور یہ بندہ یا رب یا رب یا رب پکار اپنے پرورتگار کو پکار تکرار کے ساتھ بار بار اور فرشتے ہر دعا پر کہتے ہیں کہ مترمو کا حرام ہوں کا حرام ہوں بخید اب حرام عرفانہ اللہ کے بندے تیرا کھانا پینا حرام کا تیری خوراک حرام کی تیرا لباس حرام کا تیری دعائیں کہاں قبول ہوگی حالانکہ اس قدر قبولیت دعا کے مواقع بن چکے ہیں لمبا سفر بھی ہے ایران باندھے ہوئے ہیں سر پاؤں خا کا ہیں عرفات کے میدان میں ہیں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں یا رب یا رب پکار رہے ہیں اور یہ سارے عناصر دعا کی قبولیت کے ہیں مگر ہر دعا پر فرشتے اس کی دعا کو مردود قرار دیتے ہیں رد کر دیتے ہیں کہ تیری دعا تو قطر قبول نہ ہوگی تیرا حج تو قطر قابل قبول نہیں اللہ طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے ان اللہ طیب برائے یقول اللہ طیب وہ طیب ہے پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے پاکیزہ عبادت ہی قبول کرتا ہے تو پاکیزہ عبادت کا انحصار رزق طیب پر ہے اور رزق حلال پر ہے تو یہ ہر حاجی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نفرا کو دیکھیں اور پھر یہ بھی ایک مستحسن ذمہ داری ہوگی کہ اپنے سفر کے لیے کسی صالح شخص کی صحبت کا انتخاب کر لے یہ طویل سفر ہوتا ہے کم از کم سوا مہینہ چالیس دن اس سے کم و بیش انسان غریب و دیار رہتا ہے اور غریب و وطن رہتا ہے تو اس کی صحبت اگر کسی صالح انسان کے ساتھ ہو کہ اس کی روحانی تقویت کا باعث ہوگی اور اس کی جو ہے وہ تنہائی اور خلوت کو نیکی اور تقبہ کے زیر سایہ دور کرنے کا ذریعہ ہوگی سال ان کی صحبت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ہر محدثین ان کا بطیرہ تھا کہ وہ جب سفر حج کو نکلتے تو یہ دعا کرتے کہ راہ العالی اس سفر کے دوران اپنے کسی نیک بندے کی رفاقت اور صحبت ادا فرما دے اتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ حج کرنے آئے اور ان کے عقیدے میں انحراف تھا دوران حج انہیں صالحین کی صحبت ملی علماء کی صحبت ملی اور یہ پورا مہینہ کافی تھا ان کی تربیت کے لیے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور واپس لوٹے تو ان کا عقیدہ درست ہو چکا تھا اور ان کی قلبی کیفیت میں انقلاب آ چکا تھا تو پھر یہ جو چیز ہے یہ حج سے بھی زیادہ با ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں سمجھ دے دی کتاب و سنت کی فقہ دے دی سچا عقیدہ دے دیا کہ صالح کی صحبت بڑی کارآمد چیز بنی اسرائیل کا تعطل ننانوے قتل کیے اسے رہنمائی کی گئی اس کو توبہ کا خیال آ گیا کہ فلاں شخص کے پاس راہب ہے نیک ہے عبادت گزار ہے اس سے اپنی توبہ کی بابت پوچھو چلا کہ وہ عابد تھا سجدے کرتا تھا نوازیں پڑھتا تھا لیکن عالم تو نہیں تھا اس نے کہا کہ انا لگا طوبا تیری توبہ کہاں قبول ہوگی تو سفاق ہے اور قاتل اور ظالم ہے اس اسے بھی قتل کر دیا ان نادان مفتیوں کو معلوم ہونا چاہیے غلط فتوا اگر دیں گے لوگوں کو گمراہ تو کرتے ہی ہیں مگر بعض اوقات خود بھی جوتے کھا سکتے ہیں جیسے اس نے کھائے اور قتل ہو گئے فتوا دینے کی ضرورت کیا تھی اور وہ لوگ دین کے باغی ہیں جو علم نہ ہونے کے باوجود بولنا ضرور ہے اور دین کے بارے میں بات کرنا ضرور ہے مفتی بنے بیٹھے ہیں الناس کو بھی چاہیے کہ وہ استفتا کے لیے اور کے پاس جائیں جیسے یہ شخص کیا کہ فلاں عالمی ربانی اس کے پاس لے جاؤ چلا گیا مشکل پیش کی اس نے کہا کہ میں یہ بین لو بین کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہر گناہ کی توبہ موجود ہے ہر گناہ کا علاج موجود مشورہ یہ دیا کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو جہاں تمہارے جرائم کی داستانے اور فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں صالحین آباد اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں ان کی صحبت اختیار کر لو ان کی رفاظت اختیار کر لو ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور توبہ اور استغفار کرو یہ بہترین حل ہے تمہاری توبہ اور بخش کا یقیناً صالحین کی صحبت بڑی گارانہ چیز ہے اور اس طویل سفر حج کے دوران کسی صالح انسان کی صحبت اور اس کی محبت کو اپنے ایمان کا جز بنایا جائے یہ خود ایک قیمتی چیز ہے سلاث من کن نصیح بجد بند حلابت المان جس شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئیں اس میں حلاوت ایمانی پیدا ہو گئی ان میں سے ایک چیز یہ ہے حب المرو لا حب اللہ دلہ کسی شخص کا انتخاب کر لے کہ اس سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے ملنا ہے اللہ کے لیے بات چیت کرنی ہے کسی شخص کا انتخاب کر لے تو یہ چیز اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دے گی تو کسی صالح انسان کی صحبت کا انتخاب سفر حج کے لیے اور ایک عزم کر لے کہ بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کسی کو, کو کوئی تکلیف نہیں دینی اذیت نہیں دینی بلکہ اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کے سر سے اللہ کے مخلوق کو محفوظ رکھنا ہے حقیقی مسلمان بھی وہ ہے المسلم منسل المسلم حقیقی مسلمان, وہ ہے, حقیقی مسلمان وہ ہے کہ سارے مسلمان اس کی زبان اور اس ہاتھوں کے ہاتھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے صبر کا مظاہرہ کرے بالخصوص طواف کے دوران جب کہ متاف فل ہوتا ہے اور بالخصوص صفحہ مربع کی سڑی کے دوران جبکہ وہاں بھی بڑا اجتحام ہوتا ہے اور جب شیطان کو گینکریاں مارنے جاتے ہیں بڑا اجتحام ہوتا ہے بڑے صبر کا مظاہرہ کرے وہ صبر و ثواب و صبر کا ثواب بھی جنت ہے اور یہ بڑی بڑی عبادات یہ صبر کی احساس پر قائم ہے اور یقیناً صبر جو ہے انسان کو خسارے سے نکالنے والا ہے تو اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے اور سب سے اہم چیز یہ ہے حج کی فقہ سمجھ کر جائے حج کی احکام سمجھ کر جائے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کا حج و بعد کہ مجھ سے طریقہ حج سیکھ لو شاید یہ میرا آخری حج ہو اور مجھے اس کے بعد حج کرنے کا موقع نہ ملے اللہ اپنے پاس بلا لے اور تم سے مفارت ہو جائے تو حج کا طریقہ سیکھ لو اسی لیے پیارے پیغمبر نے حج کے بیشتر مناسب اونٹتی پر ادا کیے تاکہ بلندی پر ہوں اور صحابہ آپ کو دیکھیں اور آپ کی پیروی کریں اور طریقے حج سیکھیں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جناب جاگر رضیان ہو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا پورا طریقہ حج بیان کیا ایک ایک عمل کو نوٹ کیا اور گھر سے نکلنے سے لے کر گھر لوٹنے تک سارا طریقہ حج انہوں نے بیان کیا ان کی ایک ہی حدیث طریقہ حج کے فہم کے لیے کافی ہے ہمارے ہاتھوں میں مختلف کتابیں ہوتی ہیں ان میں عجیب و غریب مسائل ہوتے ہیں عجیب و غریب فتوے ہوتے ہیں اور اکثریت حج کرنے جاتی ہے مگر فقہ حج کے بغیر چلی جاتی ہے اور قصے کہانی پر مشتمل قطب ان کے ہمراہ ہوتی ہیں اور بڑے غلط مسائل ان کتابوں میں مرخوم ہوتے ہیں آپ یہ کتاب کیوں نہیں لیتے میں تین کتابوں کا حوالہ دوں گا ایک سواہد شیخ عبد الرزی باد رحمہ اللہ کی کتاب ہے پاکٹ سائز میں اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا دوسری شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب جس کا نام ہے بڑا پاکیزہ نام کہ حجت النبی کما روا جابر اللہ کے نبی کا حج جابر کی روایت کے مطابق کیونکہ جابر رضی ربی نے پورا طریقہ حج بیان کیا اور ان کی حدیثیں بخاری مسلم میں سچی اور صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہیں تو اس پاکیسی کی طرف کیوں نہیں آتے کہ خود ساختہ مسائل عرفات میں مستلفہ میں نمازیں پوری پڑھیں گے جمع نہیں کریں گے شہدام کو مارنے والی کنکڑیوں کو دھو کر لے जाएंगे گے یہ کینکری اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف مسلفا سے چنیں گے حالانکہ آپ کی नहीं مسلفا سے نہیں چنی گئی रात को میں رات کو عبادت کریں گے حالانکہ اللہ کے پیغمبر رات بھر سوئے تھے آج سونا اللہ کے پیغمبر کی عبادت جاگنا نہیں حج اگر جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہے لوگوں کو مبارک کے پیغام بھیجیں گے حالانکہ جمعہ کے دن حجی اکبر کوئی اس نہیں ہے ایک اس طرح حجی اکبر کی ہے اور ایک یوم حجی اکبر کی حجی اکبر سے مراد حج ہے جو کہ عمرے کے مقابلے میں عمرہ حجی اکبر ہے چھوٹا حج اور حج حجی اکبر ہے عمرے کے مقابلے میں ہر حج حجی اکبر ہوتا ہے خارفہ کے دن جمعے کو آئے ہفتے کو آئے اتوار کو آئے کسی بھی دن آئے ہر حج حج اکبر ہوتا ہے پتہ نہیں یہ اصطلاح کہاں سے آ کہ اگر جمے کو یوم عرفہ ہوگا تو حج اکبر ہوگا اور یوم حج اکبر حج اکبر کا دن تس الحج کا دن ہے جس کو یوم النہر کہتے ہیں آج حاجی نے چھ کام کرنے ہیں اور چھ باتیں انجام دینی ہیں اس لیے اس دن کو حج اکبر کا دن قرار دیا گیا فجر کے وقت جو ہے وہ مستلفہ میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یوم النہر طلوع ہو چکا ہے حج طلوع ہو چکا ہے طویل اللہ کا ذکر کرنا ہے مشر حرام کے پاس اور پھر وہاں سے کوچ کرنا ہے اور میں داخل ہونا ہے اور پہلا کام جمرا احباب کو کنکریاں مارنا کیونکہ بڑا مشکل کام ہے بڑا اجتحام ہوتا ہے اور شدت کی گرمی ہوتی ہے دوسرا کام قربانی اور قربانی کے بعد حجامت حلق یا کثر اور اس کے بعد طواف حفاظت اور اس کے بعد حج کی سڑی یہ چھ کام انجام دینے ہیں جو کہ بڑے کٹھن کام ہے کیونکہ یہ سارے کام ایک دن میں اکٹھے ہوئے اس دن کو یوم حج اکبر کہا جاتا ہے تو آپ کی یہ فرسودہ اس یہ کہ کہاں سے آگے یہ مبارک مبارکبادیاں کہاں سے آگے تو ہم حقیقت یہ ہے کہ خرافات اور بدایات کے ذریعے اپنے حجوں کو وہیں برباد کر کے آ جاتے ہیں طواف کر رہے ہیں اور اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں اور اپنی فوٹو بن ہیں کوئی اللہ کی طرف حضور قلبی نہیں ہے دعا کا اہتمام نہیں ہے اور وہیں کا وہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں بس دنیا کی شہرت اور نام وری حج کر لیا ہر سال حج کرتے ہیں بڑے پرہیزگار ہیں بھائی یہ پرہیزگاری ظاہری امال نہیں ہے نہیں یہ نال اللّہ محا بلا دماغ بلا کی جنا الح ال تخوا ان کو رب العزت کو تمہاری قربانی کا گوش نہیں پہنچتا بلکہ دلوں کا تخوا پہنچتا ہے ان اللہ سور بلا ولا کو بلاغلو امال اللہ تمہاری سورتوں کو نہیں دیکھتا تمہاری باڑیوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اعمال کو دیکھتا پہلے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں اخلاص اور تقوا ہے یا نہیں اس کے بعد اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ اعمال میرے حبیب کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں اپنا خود سانتا طریقہ تو نہیں اپنا دستکارا ہوا طریقہ تو نہیں میرے حبیب کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں اگر دل میں اخلاص ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو تو پروردگار بہت جلدی راضی ہو کر بندے کو پروانے نجات تھما دیتے اور یہ حج پر یہ بندے کو کیا اعزاز ملتا ہے پر حج المبر جن حج مبرور اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں حج مبرور کیا ہے جس میں دو چیزیں ہوں نمبر ایک ہر عمل سنت کے مطابق ہو اور نمبر دو دوران حج ہر گناہ سے گریز کرے ہر گناہ سے اجتناب کرے من حج حجی تھا یوم بلد ہے تو کس شخص کو اللہ تعالی حج بیت اللہ کی توفیق دے دے اور وہ دوران حج کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے تو حج کر کے فارغ ہوگا اپنے گھر کو لوٹے گا ایسا بن کر جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں اس کو جنم دیا نو مولود اس کے ذمے کو گناہ ہے کوئی نہیں یہ بھی اس نامولود کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا بل حج تو یہ مماکانہ قبلہ حج جو ہے وہ ثابتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور مٹھا دیتا ہے اتنی مقدس لے کی اتنا کٹھن سفر اور مہنگا عمل اگر ہم دنیا کے رسوم میں کھو جائیں اور اپنے خود ساختہ مرشدوں کے فتحوں پر اکتفا کر لیں اس پرو باقاعدہ لڑنے کی کوشش کریں تو پھر یہ حج قابل قبول نہیں ہے صبر سے کام لیجئے حج کی فقہ کو پہچانیے کم از کم یہ کتاب دیکھ لو کیا حرج ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا حج جیسے جاگر نے روایت کیا صحابی نے نبیر اسلام کا حج دیکھا اور پورا بیان کر دیا اس کتاب کو دیکھنے میں کیا حرج ہے کون سی اس میں کسی تعصب کی دعوت ہے اللہ کے حبیب کا طریقہ اور اللہ کے پیغمبر کے صحابی کا بیان کون سا تعصب ہے اس میں کم اس کتاب کو دیکھ لو کیا حرج ہے تاکہ آپ کا عمل راست بنیاد پر قائم ہو جائے اور یہ ہند اللہ قابل قبول ہو جائے الہ العالمین اس امت کو سمجھا فرما دے ہدایت دے دے سیداد اور استقامت دے دے الہ العالمین نیک اعمال کی طرف توجہ دینے کی توفیق فرما دے کہ ہند اللہ الصالحات سجاد اللہ الرحمٰن کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مستقل لے کے من شروع کر دیں اللہ ان کو محبت ہی فرما دے گا اپنی محبت بھی دے دے گا اور دنیا والوں کی محبت بھی اتا فرما دے گا سب اس سے محبت کریں گے یہ ہمارے صالح کی بہار ہے لیکن اس کی احساس اللہ کے بیمبر کی سنت ہو اور اخلاص کی حفاظت ہو قولی حقوق ہے بستفر الحر الحمد للہ